السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اما رسول الہل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ویس سرلی امری واہل العدت کل کے لسن پر ایک کمنٹ ہے آپ سنیے پھر اس پر اگر مزید آپ کچھ کہنا چاہیں جیو تازہ السلام علیکم After yesterday's lesson, I was thinking how important it is to have Iman on Ghayb. Definitely we will not know everything right now. In this era or time period, it is easy for us to relate to angels recording every little deed. I was thinking of the databases created today and the amazing amount of information that can be stored. They say capacity of databases is no longer relevant since it grows dynamically when required. It can be millions and millions of records stored. Sorted and any one record could be searched within a second or even less All this is possible by that great microchip made from silicon Which is made from sand, dust and earth This little chip is working wonders, doing amazing things Which our ancestors never heard of or knew A speck of sand is doing all of this Isn't it one of the signs of Allah? Yet what is holding us from following our deen And how great was the iman of Sahaba all because they had iman un ghaib iman un akhirah may allah blesses with that iman and taqwa it's isn't it amazing allah tala farmata hai hame maloom hai ke zameen kya kuch kam kar rahi hai unke jism mein se to jism mein se kam ho to wo kahan chala jata hai zameen hi mein aur wo zameen store kar rahi hai na sirf ye ke wo jism ke andar paaye jaane wale sare ajzaa balki unki sari maloomat bhi sambhal leti hogi yani pure records ساتھ ہی محفوظ ہو جاتے ہیں. کہاں بھاگ کے جا سکتا ہے انسان این المفر سوائے اس کے کہ انسان خود اپنی خوشی کے ساتھ رضا اور رغبت کے ساتھ اللہ ہی کی طرف رجوع کرے یعنی اگر انسان علم کے اس درجے پہ پہنچ گیا ہے جو مخلوق ہے تو خالق کا علم آخر کیوں نہیں مانتے ہم اس کا علیم اور خبیر ہونا اور اس کا علیم و خبیر ہونا بے معنی نہیں با مقصد ہے تاکہ سب کے ریکارڈ جمع کر کے ان کا حساب بھی کرے یہ کون کس قابل ہے کون کیا لے کر آیا وہ جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ کال ضرورت میں ضرورت شر رہی را کہ اگر ذرے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا اور ذرے برابر بھی اگر کوئی برا کرے گا تو اس کو پالے گا تو خود انسان دیکھ لے گا اپنے سامنے اور انسان کہے گا مال حاضل کتاب لا يغادر ولا اللہ اور وَكُلُّ مستطر ہر چھوٹا بڑا لکھا ہوا ہے ما من اللہ لديه کل سے بولتے ہوئے کتنی دفعہ خیال آیا کتنی دفعہ سوچا اس کو کہ یہ لفظ بھی لکھا گیا ہوگا اور یہ لفظ بھی ہر لفظ کیا کوئی ایسا موقع ہے کہ آپ نے روک لیا اپنے آپ کو کچھ بولنے سے میرا خود ایک بات کسی کو کچھ کہنے کو بہت دل چاہ رہا تھا لیکن کہتے کہتے میں رک گئی کہ لکھ لی جائے گی تو اگر صبر کروں گی تو اجر ہے اور وہ لمحے کا ہی امتحان ہوتا ہے اگر اس لمحے انسان اپنے آپ کو روک لے تو اس کے بعد تھوڑی دیر میں بھول بھی جاتی ہے بات اور یہ دعا جو صبح شام کی دعا میں ہے اتنی خوبصورت دعا اگر شہور سے پڑے اللہ انی من شر نفسی جب تک اللہ کی مدد نہ ہو اصلاح ہو نہیں سکتی حال درست نہیں ہو سکتا اصل میں ہمارا اپنا اندر ہمارا ایک آئینہ ہے ہماری اصل تصویر ہمارے اپنے اندر ہے. اور اسے ہمارے اپنے سوا کوئی اور دیکھ بھی نہیں سکتا نا اس کا کچھ حصہ دوسروں کے سامنے آتا ہے جب ہم بولتے ہیں یا ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کچھ تھوڑی سی جھلک باہر نظر آ جاتی ہے لیکن اصل میں تو وہ چھپا ہوا ہے اور ہم خود ہی دیکھیں تو دیکھیں اور جب خود نہ دیکھیں تو کون دکھائے گا کون بتائے گا اور قرآن بہترین آئینہ ہے جو ہم دیکھ کے اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں چلیے آگے چلتے ہیں سبق نمبر 270 سو آیت نمبر 20 سے 45 تک لیسن نمبر 270 سیونٹی آیت ٹوینٹی ٹو فورٹی ترجمہ ونو اور پھونکا گیا فسور, سور میں کا یہ یوم الوید دن ہے وعدے کا وجاعت اور آ گیا نفسن ہر نفس محا اس کے ساتھ سائقن ایک ہانکنے والا ہے شہید اور ایک گواہ لقد کنتا البتہ تحقیق تھا تو غفلطن غفلت میں منہازا اس کی طرف سے فکشفنا تو کھول دیا ہم نے ان کا تجھ سے غطاء کا پردہ تیرا فبسرو کا تو نگاہ تمہاری الما آج حدید بہت تیز ہے وقال کرین اور کہا اس کے ساتھی نے حاضہ یہ ہے مالدیا جو میرے پاس ہے اتیت حاضر القیا دونوں ڈال دو فی جہنم جہنم میں کل ہر کفارن نا شکرے کو انید اناد رکھنے والے کو منا ان بہت روکنے والا خیر سے معتدن حد سے نکلنے والا مریب شک میں پڑا ہوا الزی جس نے جا بنا لیا معلّہ ہی اللہ کے ساتھ اللہ ایک الہ آخرا دوسرا فعلقیہ ہو تو ڈال دو اس کو فل ازاب شدید شدید عذاب میں کالا کرین اس کے ساتھی نے کہا رب بنا اے ہمارے رب ماں اتگئی نہیں میں سرکش بنایا اس کو ولا کن لیکن کانا تھا وہ فی دلالم بعید دور کی گمراہی میں فرمایا لا تخت تسیم نہ تم جھگڑو لدیا میرے پاس وقد قدم اور تحقیق پہلے ہی لے آیا الیکم تمہاری طرف بلوئید وعید کو واد عذاب کو ما بدل القول نہیں بدلی جاتی بات لدیا میرے پاس میرے ہاں وما انا اور نہیں ہوں میں بز اللہ من ظلم کرنے والا لل ابھید بندوں کے لیے یوم جس دن نقول ہم کہہنما جہنم سے حلم تلا کیا تو بھر گئی و تقولو اور وہ اور وہ کہل مزید کیا اور بھی ہے مزید ہے وہ ازل فتل جنتو اور قریب لے آئی جائے گی جنت لققین تقوی والوں کے لیے غیر رباعید دور نہ ہوگی حاضہ یہ ماتو ادونا جو تم وعدے کیے جاتے ہو لکلے واسطے ہر اوا رجو کرنے والے حفیظ حفاظت کرنے والے کے من جو خشیہ ڈرا ارحمان رحمان سے بالغیبی غائبانہ طور پر وجہ اور لایا بقلب منیب رجوع کرنے والا دل ادلوہ داخل ہو جاؤ اس میں بے سلام ساتھ سلامتی کے کا یہ یوم الخلود دن ہے ہمیشگی کا لہم ان کے لیے ما یشا جو وہ چاہیں گے فیہا اس میں و اور ہمارے پاس مزید مزید بھی ہے زیادہ بھی ہے وہ کم اہلک اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے قبلہم ان سے پہلے من قرن بستیوں میں سے ہم وہ اشدو زیادہ شدید تھیں منہم ان سے بطشن پکڑ میں فنکبو تو انہوں نے چھان مارا تھا فل بلا دی ملکوں میں حل میں مہیس کیا کوئی بھاگ کر جانے کی جگہ ہے کیا ہے کوئی جائے پنا اِنَّ فی ذالا یقیناً اس میں لذکرا البتا نصیحت ہے لمن واسطے اس کے جو ہو لہو اس کے لیے کلبن دل او القسما یا اس نے ڈالا کان کو یعنی کان لگایا غور سے سنا وہ شہید اور وہ گواہ ہے ولقد اور البتہ تحقیق خلق نہ پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو ول اور زمین کو وماں بینا ہوما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے فی فیصد ایام چھے دنوں میں وما مسنا اور نہیں چھوا ہم کو مل لغوب کسی تھکاوٹ نے فصبر فصبر کرو ما یقولون اوپر اس کے جو وہ کہتے ہیں مصب اور تصویح بیان کرو بہم دربی اپنے رب کی حمد کے ساتھ قبل طلوع اشمسی سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ قبل اور غروب سے قبل وہ مینل لئی لی اور رات میں سے فسب پستی کرو اس کی و ادبار سجود اور سجدوں کے پیچھے وسطمہ اور سنو یوما جس دن یوناد ندا دے گا پکارے گا المنادی پکارنے والا ممکان مم قریب, قریب کی جگہ سے یوما جس دن یسماؤنا سنیں گے اسی چیخ کو بالحق حق کے ساتھ کا یہ ہے یوم الخروج دن نکلنے کا ان بشک ہم نحنو ہم ہی نی ہم زندہ کرتے ہیں وہ اور ہم موت دیتے ہیں وہ علئی المسی اور ہماری طرف لوٹنا ہے یوم جس دن تشکل اردو پھٹ جائے گی زمین شق ہو جائے گی زمین انہم ان سے سرا ان جلدی کرتے ہوئے ظالکا یہ ہےشرن حشر اکٹھا کرنا علینا ہم پر یسیر بہت آسان نحنو ہم آلموں زیادہ جانتے ہیں بما يقولون جو وہ کہتے ہیں وما انت اور نہیں تو الیہم ان پر بجبار زبردست جبر کرنے والا فذکر پس نصیحت کرو بالقران ساتھ قرآن کے میں یہ خواب جو ڈرتا ہو وعید میری وعید سے ووف سوری داری الو جات کلو نب سما سائی کو شہید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال کشنا هذا ما و کو ہد مل دیا كل كفار عنيد مَن نَّعَمَ عَنِ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مَرِيبَ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ 129. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد 120. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد 121. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد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 124. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 125. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا, أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل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 124. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود 112. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب 113. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج 114. إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير 115. يوم تشطق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير